بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ و سا بھیہ بَنِيهِ منی يَا بَنِي یست مل تم اذ, اذ, اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا نو لو قد کو لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفيه نفسا ولقد اصطييناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين يسيا مباركا من الله رب العزت اہل کتاب اور مشرقین عرب کی مذمت بیان فرما رہے ہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی جو شریعت تھی جو ان کا دین تھا جو ان کی ملت تھی جو ان کا مذہب تھا وہ بہت بہترین تھا ما کانہ ابراہیم و یہودی یوم ولا نصرانی یوں ولاقن کان حنیف و مسلمہ و ماں کا نمین المشرقین ابراہیم جو تھے یہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ یہ یک طرفہ تھے اور مشرک بھی نہیں تھے ان کو تو ہم نے دنیا میں بھی پسند فرما لیا دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی یہ نیکوں میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلات وسلام وہ ہے جسے رب نے جیسے کہا اس نے ویسے ہی کیا اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو تو بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے اللہ نے کہا بیٹے اور بیوی کو ویران جگہ پہ چھوڑاؤ تو تیار ہو گئے اللہ نے کہا والدین کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیا گویا کہ اللہ نے جیسے کہا حضرت ابراہیم نے آگے چوچرا نہیں کیا بلکہ اسلم تو رب العالمین ایک ہی بات کہی اللہ میں فرما بردار ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام خود تو فرما بردار ہوئے ہی تھے اپنی اولاد کو بھی یہی وسیعت کی کہ اللہ کی فرما برداری کرنا اسلام پہ قائم رہنا اور اسلام کی حالت میں ہی مرنا حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کے بیٹے حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ صلاح وسلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کے پوتے ہیں انہوں نے بھی مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے بچوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے رب کی جو اکیلا ہے آپ کے معبود کی آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی جو کہ ایک ہے اسی کی عبادت کریں گے اسی کے فرمبردار بنیں گے فرمایا و میہ رغب اور کون بے رغبتی کرتا ہے املتی ام ابراہیمہ ابراہیم علیہ السّلاۃ وسلام کی ملت سے اللہ مگر وہی من ہا جس نے ندانی کی نفس اپنے نفس کے معاملے میں ولقد اور البتہ تحقیق اس ہو اسے ہم نے چن لیا تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلّ و کو ف دنیا دنیا میں وہ اور بے شک وہ فی الآخراتی آخرت میں علّم الین البتہ نیکوں میں سے ہے ار کال لہو جب کہا اسے رب اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا کالا تو اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا علی رب العالمین رب العالمین کے لیے ووسا اور وصیت کی بہا اسی فرما برداری کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وہ اور یعقوب نے انہوں نے کیا کہا یا بنیہ اے میرے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ نے استفاع چن لیا ہے لکم تمہارے لیے ادین اد یہ دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے فلا پسنا تموتنہ تم مرنا اللہ مگر وہ مسلمون اسلام کی حالت میں امکن تم کیا تھے تم شہداء آ موجود اس جب حضرہ حاضر ہوئی یعقوب علیہ صلاۃ وسلام کے پاس المعتو موت جب یعقوب علیہ صلاحت وسلام کے پاس موت آئی تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کہا اس جب کالا کہا انہوں نے لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے ماں تاب دونہ کس چیز کی تم عبادت کرو گے میرے بعد انہوں نے کہا ناب ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی و الہ آبائی کا اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو کہ الٰ واحدہ ایک ہی الہ ہے و نحنو اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دل کا امت ان کا دخالت یہ ایک جماعت ہے جو گزر گئی کا یہ امتن ایک جماعت تھی کا تحقیق غلط گزر گئی لہٰ اس کے لیے ہے ماں جو کا ثبت اس نے کمایا والا اور تمہارے لیے ہے ماں کا سبت, ما ماں کا سب تم جو تم نے کمایا والا تسلون اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اما ام اس چیز کے متعلق کانو یامل جو وہ کرتے تھے آج کل ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اس طرح بڑوں نے یہ کیا بڑوں نے وہ کیا عقل مندی یہ نہیں کہ انسان کہے بڑوں نے ایسے کیا عقل مندی یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں نے کیا کیا ہے کیونکہ قرآن کا اصول ہے لہمہ کا سبق والماں کا سب تم ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ایسے نہیں ہو سکتا اللہ تذر واضرا تم وزرا گناہ کوئی کرے برے کوئی غلطی کوئی کرے سفارش کوئی کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ دنیا کے معاملے میں جو بھی لینا لے لی لو لیکن آخرت کو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا تل کا امتن یہ ایک جماعت تھی قدخل تحقیق گزر گئی لہا اس کے لیے ہے ماں کا سبق جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے متعلق صدق اللہ العظیم